غزل جلیل مانک پوری آواز و پیشکش راہیل فاروق غیر الفت کا راز کیا جانے لطف ناز و نیاز کیا جانے نیم جانوں پہ کیا گزرتی ہے نرگ سے نیم باز کیا جانے میرے تولے شب جدائی کو تیری زلف دراز کیا جانے میں کدا کا مقام جو نہ ہو پاک باز کیا جانے دل ہے اس پردہ میں کوئی ورنہ شما سوزو گداز کیا جانے ہم جو مستی میں گرتے پڑتے ہیں زاہد ایسی نماز کیا جانے راہِ الفت نہ جس نے طے کی ہو وہ نشیب و فراز کیا جانے جس کے دل میں نہ سوز ہو وہ جلیل کیفے آواز ساز کیا جانے